<تصفح> <-a> من بسم اللہ ابرحمٰن علی فلا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَن أُوحِيَ نَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَن ٱنذِرَ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ أَن لَّهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ ربهم لل کا فرون سد اللہ علیہ وسلم آج سے ہم سورہ یونس کے درس کا آغاز کر رہے ہیں سورہ یونس میں ایک سو نو آیات اور گیارہ رکوع ہیں موجودہ جو ترتیب ہے اس کے اعتبار سے یہ دسویں نمبر پر آئی ہے اور ویسے مفصرین کا اندازہ یہ ہے کہ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ پچاس کے بعد اکیاون نمبر پر نازل ہوئی یہ سورت بلع عالم الصواب یہ مفسرین کے اندازے ہیں یہ جو قرآن کریم کی ترتیب ہے تو اس کے بارے میں ایک لفظ تو یہ یاد رکھیں کہ نزولی ترتیب نزولی ترتیب یعنی نازل ہونے کے اعتبار سے پہلے کون سی سورت نازل ہوئی اور دو نمبر پر کون سی تین نمبر پر کون سی مثال کے طور پر سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ سورہ علق نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق اور اس کے بعد پھر کوئی سورہ مزمل کہتا ہے کوئی سورہ مدثر کہتا ہے کوئی سورہ فاتحہ کہتا ہے تو یہ نزولی ترتیب ہے اور ایک ہے موجودہ ترتیب جو اس وقت ہمارے سامنے ترتیب ہے دائرہ کہ قرآن کریم کو اس ترتیب کے مطابق مرتب نہیں کیا گیا جس ترتیب کے مطابق قرآن نازل ہوا اگر اس ترتیب کے مطابق اس کو مرتب کیا جاتا تو قرآن کریم کا آغاز سورہ علق سے ہوتا اقرب ربی ربک لدیخ خلق جبکہ قرآن کریم کا آغاز سورت الفاتحہ اور پھر سورت البقرہ سے ہو رہا ہے اور سورہ بقرہ تو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے مقت المکرمہ میں نازل نہیں ہوئی مدنی صورت ہے بہرحال ایک تو نزولی ترتیب ہے اور ایک ہے موجودہ مصحف کی ترتیب تو یہ جو ترتیب ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے اس لیے کہ جب کوئی ایت نازل ہوتی تو حضور فرماتے کہ اس ایت کو فلاں صورت میں رکھ دیا جائے اور جب کچھ صورت نازل ہوتی تو فرماتے کہ اس صورت کو فلاں صورت کے بعد رکھ دیا جائے اب ظاہر ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآنِ کریم کے حفاظ تھے تو وہ کسی نہ کسی ترتیب کے مطابق قرآن کو یاد تو کرتے ہوں گے تو یہ وہی ترتیب تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے دی گئی تو یہ موجودہ مصحف کی ترتیب جو ہے اس اقتبار سے سورہ یونس دسویں نمبر پر ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے ایک اندازہ ہے کہ اکیاون نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی اور اس سورت کی ابتدا بھی حروف مقاط سے ہوئی ہے علی فلام را جیسے صورت البقرہ کی ابتدا حروف مق سے ہوئی الف لام میم عمران کی ابتدا حروف مق سے ہوئی الف لام کسی صورت کی ابتدا الف لام را کسی کی ابتدا الف لام مین را کسی کی ابتدا کاف کسی کی ابتدا نون کسی کی ابتدا خامین تو یہ حروف مق ہیں حروف مقطعات کے کیا معنی ہے کئی اقوال ہیں سب سے محفوظ قول یہ ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے کی کیا معنی ہے اور ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بہت سے حضرات یہ ہی کہتے ہیں کہ حروف مقطعات کے ذریعے سے اللہ پاک نے قرآن کریم کی صداقت کو چیلنج کرنے والوں کو جواب دیا ہے ان کو چیلنج دیا ہے جو قرآن کی صداقت کا انکار کرتے تھے ان کو چیلنج دیا اللہ پاک نے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں کسی انسان کی کتاب ہے تو قرآن بنا ہے ان حروف سے علی فلام میم علی فلام را کاف نون وغیرہ وغیرہ تو قرآن تو ان حروف سے بنا ہے اور یہ حروف تم بھی جانتے ہو تو تم کیوں نہیں قرآن جیسا کلام بنا لیتے ہیں؟ بھئی جب کوئی شخص کہتا ہے یہ عمارت ایسے مسالے سے اور ایسے مواد سے بنی ہے کہ وہ مواد ہمارے پاس بھی ہے ہم کہتے اسی مواد سے تم بھی جیسی عمارت بنا لو تو جب بنیادی مواد تمہارے پاس بھی ہے جس مواد سے قرآن بنا ہے تو پھر کیوں نہیں تم قرآن جیسا کلام بنا لیتے اور پورے قرآن جیسا نہیں بلکہ قرآن جیسی ایک سورت کیوں نہیں بنا لیتے چھوٹی سی چھوٹی سورت سورہ کوثر جیسی سورت ہی کیوں نہیں بنا لیتے تو منکرین جو تھے وہ اس چیلنج کا کبھی جواب نہ دے سکے یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان حروف مقطعات کے ذریعے سے قرآن کی صداقت کا انکار کرنے والوں کو چیلنج دیا گیا ہے اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ جہاں پر یہ حروف مقدعات آئے ہیں وہاں عام طور پر ان کے بعد قرآن کا ذکر آیا ہے جیسے یہاں پر دیکھیں علی اسلام را تلک آیات الکتاب الحکیم یہ محکم کتاب کی آیات ہیں. اب آپ سورت البقرہ کو دیکھیں علیسلامی کل کتاب لا رئی بفی آپ علی عمران کو دیکھیں دیکھے علیمی مل اللہ الحی القیلا نزل کل کتاب اب حامیم کو دیکھیں حامیم بل کتاب المبین سورہ شاد کو دیکھیں سعد بل قرآن از تو عام طور پر جہاں یہ حروف مقطعات آئے ہیں وہاں قرآن کا بھی ذکر آیا ہے تو اس لیے بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان حروف مخطعات کے ذریعے سے اللہ پاک نے قرآن کو انسانی کلام کہنے والوں کو چیلنج دیا ہے کہ تم بھی اس جیسا کلام بنا کر دکھا دو یہاں فرمایا سلک آیات الکتاب الحکیم یہ محکم کتاب کی آیات ہے حکیم حکمت والا معنی بھی بنتا ہے حکمت والی کتاب کی آیات ہیں اور محکم کتاب کی آیات ہیں یہ معنی بھی بنتا ہے یہ کتاب حکمت والی بھی ہے اس میں حکمتیں ہی حکمتیں بصیرتیں ہی بصیرتیں عبرتیں ہی عبرتیں نصیحتیں ہی نصیحتیں اور محکم کتاب بھی ہے ہر اعتبار سے پختہ اور سچی کتاب ایسی محکم کہ اللہ ولا من, من خلفی نہ اس میں باطل آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے اس میں باطل کو داخل نہیں کیا جا سکتا محکم کتاب اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا سوا چودہ سو سال ہو گئے آج تک اس میں کوئی تحریف کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور نہ ہو سکے گا اکان علیم ناسی آجا بن انجمن ہوم کہ انسانوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک انسان کی طرف وہی بیجی کئی جگہ اللہ پاک نے منکرین کے تعجب کو ذکر کیا ہے کہ جو مخالف ہیں اور منکر ہیں وہ تعجب کرتے ہیں کہ عجیب بات ہے انسانوں ہی میں سے ایک انسان کو اللہ نے نبی بنا دیا سورت تغابن میں ہے کہتے ہیں ابا یہدوننا کیا ایک انسان ہم کو ہدایت دے گا اور سورہ اسرا میں ہے کہتے ہیں اباس بشرا رسولہ اللہ پاک نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا اور سورہ آراف میں ہے عجیب تم من ربکم کیا تم تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کا پیغام تم میں سے ایک انسان پر آیا ہے تو تعجب کرتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان پر ہمارے جیسے بشر پر وہی نازل ہو جائے حالانکہ ان کا یہ تعجب بڑا فضول تھا اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں سورہ اسرا میں فرمایا اوکان میرے نبی آپ بتا دیئے اگر اس زمین میں فرشتے چلتے پھرتے ہوتے کر رسولا تو ہم ان فرشتوں کے لیے فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے اگر اس دنیا میں فرشتے رہتے ہوتے تو فرشتوں کے لیے نبی بھی فرشتہ بن کر آتا لیکن جب اس دنیا میں انسان رہتے ہیں تو یہ تو بڑی عجیب بات ہوتی کہ رہتے انسان ہے اور فرشتہ آ جاتا نبی بن کر تو انسان کیسے اس کی ابتدا کرتے ابتدا کرتے اب دیکھیے ہمارے حضور تو انسان تھے حضور کا بچپن بھی تھا جوانی بھی تھی اور بڑھاپے کا بھی آغاز ہوا شادی بھی کی بچے بھی تھے بھوک بھی لگتی تھی بیمار بھی ہو جاتے تھے زخمی بھی ہوئے چلتے پھرتے بھی تھے سوتے جاگتے بھی تھے ساری چیزیں جو انسانوں کے اندر ہوتی ہیں نارمل زندگی میں وہ تھیں سب حضور تو یہ کہتے ہوئے اچھا لگتے ہیں لوگوں ویسے شادی کرو جیسے میں نے شادی کی ویسے بچوں کی تربیت کرو جیسے میں نے تربیت کی ویسے اخلاق اختیار کرو جیسے میرے اخلاق ہیں ویسے تجارت کرو جیسے میں تجارت کرتا ہوں ویسے محبت کرو جیسے میں محبت کرتا ہوں ویسے سو ویسے جاگو جیسے میں سوتا اور جاگتا ہوں تو حضور تو یہ کہتے ہوئے اچھے لگتے ویسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے روزے رکھو جیسے میں روزے رکھتا ہوں لیکن اگر فرشتہ نبی بن کر آ جاتا تو انسانوں سے کیا کہتا فرشتے کو تو نیند نہیں آتی فرشتہ تو تھکتا نہیں ہے فرشتے کو بھوک نہیں لگتی فرشتہ بیمار نہیں ہوتا فرشتہ شادی نہیں کرتا فرشتے کے بچے نہیں ہوتے فرشتے کے ساتھ ضروریات نہیں ہیں اس پر بیماری نہیں آتی تو وہ کیا کہتا کہ میری کیسے اتباع کرو اور اگر وہ کہتا کہ تم بھی میرے جیسے فرشتے بن جاؤ تو یہ کیسے ممکن تھا تو اللہ فرماتے ہیں اکان المنا سے ان اوحینا الى رجل منهم کیا انسانوں کے لیے تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک انسان کو وہی اتا فرمائی اچھا ایک تو تعجب اس بات پر تھا انہیں کہ ایک بشر کو نبی بنا کر کیوں بھیجا اور دوسرا تعجب اس بات پر تھا کہ ہے بھی بشر اور ہے بھی غریب ایک غریب کو نبوت کیسے اتا فرما دی قرآنِ قریم میں سورہ زخرف میں لَوْ لَا نُزِّلَ هَاظَ الْقُرْآنُ عَلَى رَجْلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ مکہ اور طائف دو بڑے شہر ہیں اللہ نے اگر کسی انسان کو نبی بنانا تھا تو ان دو شہروں میں سے کسی سردار کو بنایا ہوتا ایک غریب کو اور بھی ایسا جو بچپن میں یتیم بھی تھا جس کے والد دنیا میں آنے سے پہلے ہی فوت ہو چکے اور والدہ چھ سال کی عمر میں فوت ہو چکی تو ایک غریب جو بکریاں بھی چراتا رہا جو مزدوری بھی کرتا رہا جو تجارت بھی کرتا رہا اسے نبی بنا کر کیوں بھیجا تو ان چیزوں پر انہیں تعجب ہوتا تھا تو انسان بھی بڑی عجیب چیز ہے انسان ماننے پر آئے انسان ماننے پر آئے تو خود انسان کو خدا مان لے اور انسان کو خدا کا بیٹا مان لے اور لاچار آج جس بسوں کو دیوتا مان لے اور نہ مانے تو ایک انسان کو اللہ کا نبی نہ مانے کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا تو اللہ نے فرمایا کہ انسانوں کو تعجب ہے اس بات پر کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کی طرف وحی نازل کی اور وحی کا مقصد کیا تھا ان انذر الناس کہ لوگوں کو ڈرا دی دیئے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان والوں کو خوش خبری سنا دی دیئے اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ کہ ان کے لیے اونچا مرتبہ ہے ان کے رب کے پاس ڈرا دی دیئے اور خوشخبری بھی سنا دی دیئے نبی کے جو مختلف خصائص ہیں نبی کے مختلف اوصاف ان میں سے یہ دو وصف اللہ نے بار بار ذکر کیے ڈرانا اور خوشخبری سنانا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفاتی نام ہیں ان میں سے یہ دو نام نمایاں ہیں بشیر اور نزی آپ خوشخبری بھی سناتے تھے اور ڈراتے بھی تھے لیکن صرف یہ دو اوصاف اور دو نام نہیں بلکہ اور نام بھی ہیں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اپنے پانچ نام بیان فرمائے فرمایا کہ لی خم سطما میرے پانچ نام ہیں انا محمد بحمد و انل ماہی البی یم اللہ و انلحاشر الودی یخشر الناس القدمیا و انلعاقبربیا <الْأَنْبِيَا> حضور نے فرمایا کہ میرے پانچ نام ہیں میں محمد بھی ہوں میں احمد بھی ہوں میں ماہی بھی ہوں ماہی ماہی کا معنی جس کے ذریعے اللہ پاک کفر کو مٹا دے گا اللہ پاک میری برکت سے کفر کو مٹا دے گا اور میں حاشر بھی ہوں حاشر جمع کرنے والا انسانوں کو میرے قدموں میں جمع کیا جائے گا اور میں عاقف بھی ہوں یعنی انبیاء میں سے سب سے آخر میں آنے والا جیسا کہ اللہ نے فرمایا ماکان محمد رسول اللہ جین تو یہاں حضور کے دو ناموں کی طرف اشارہ بشیر اور نذیر آمن ڈرا بھی دیئے اور ایمان والوں کو خوشخبری بھی سنا بھی دیئے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس اونچا مقام ہوگا قال الكافرون لصاحر مبین کافر کہتے ہیں یہ تو کھلا ہوا جادو ہے کس چیز کو کہتے تھے یا تو قرآن کو کہتے تھے یہ کھلا ہوا جادو ہے یا خود حضور کو کہتے تھے کہ یہ تو واضح جادو ہے زیادہ تر حضرات کہتے ہیں یہ قرآن کے بارے میں ہے کہ قرآن کو کہتے تھے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے ان کے خیال میں یہ قرآن کی مزمت تھی کہ قرآن کو کہہ رہے تھے یہ جادو کرنے والا ہے کھلا ہوا جادوگر ہے لیکن حقیقت میں یہ قرآن کی تعریف ہے جس کو کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے تو قرآن کریم کا اثر خود قرآن کے منکر بھی تسلیم کرتے تھے وہ مانتے تھے کہ قرآن دلوں کو بدل دیتا ہے اور دماغوں پر اثر کرتا ہے تو ان کا یہ کہنا کہ یہ تو جادو اثر ہے یہ جادوگر ہے یہ قرآن کی حقیقت میں مزمت نہیں تھی بلکہ یہ قرآن کی تعریف تھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ بھی قرآن کی اثر انگیزی کے پائل تھے آگے فرمایا کہ ان نربکاتی صدیم لوگوں تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا چھ دنوں میں چھ دنوں میں پیدا کیا بعض حضرات کہتے ہیں یہ چھ دن اتنے ہی تھے جتنے آج دنیا میں چھ دن ہوتے ہیں یعنی چوبیس گھنٹے کا ایک دن رات جیسے ہم مراد لیتے ہیں تو اتنے ہی وقت کے تھے اور اتنے ہی مقدار کے تھے چھ دن لیکن دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ چھ دن میں سے ہر دن ہزار سال کے برابر تھا لیکن زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ چھ دنوں سے مراد چھے مرحلے ہیں چھ زمانے ہیں اللہ پاک نے آسمانوں اور زمینوں کو چھے مرحلوں میں پیدا فرمایا مختلف مراحل میں پھر وہ عرش پر مستبی ہو گیا ارش پر قائم ہو گیا عرش پر کھڑا ہو گیا یہ لفظی معنی ہم کرتے ہیں عرش پر مستوی ہو گیا عرش پر قائم ہو گیا لیکن عرش پر کیسے قائم ہوا ارش پر کیسے مستبی ہوا تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ ایسے مستوی ہوا ایسے قائم ہوا جیسا کہ اس کی عظمت اور شان کے لائق ہے یہ جو الفاظ ہیں اللہ عرش پر مستوی ہو گیا یہ میں سے ہیں متشابہات کن الفاظ کو کہا جاتا ہے جن کے معنی تو معلوم ہیں لیکن ان کا مطلب اور متعین مفہوم یہ ہمیں معلوم نہیں اب اللہ عرش پر مستوی ہو گیا کھڑا ہو گیا کیسے کھڑا ہوا کیسے مستوی ہوا اب اس کا مانا تو استفاع کا ہمیں آتا ہے لیکن اس کی مراد متعین مراد وہ ہم کو معلوم نہیں تو ہم یہ کہتے ہیں جیسا استفا اللہ کی شان کے لائق ہے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اہل سنت وال کا عقیدہ متشاب کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ جو بھی متشاب ہو اس کے بارے میں ہم کہیں گے اس کا معنی ہمیں معلوم ہے اور جو کچھ ہے وہ برحق ہے لیکن اس کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے اور اس کی بحث میں بھی ہم نہیں پڑتے۔ مثال کے طور پر استیوا ہے اللہ عرش پر مستوی ہو گیا تو ہم کہیں گے اللہ کا مستوی ہونا برحق ہے لیکن اس کی کیفیت ہم کو معلوم نہیں اس کے باوجود ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں سوال اور بحث کرنے کو بدعت سمجھتے ہیں کیسے مستوی ہوا کیا طریقہ تھا کیا انسان کی طرح کھڑا ہو گیا کیا کرسی پر بیٹھ گیا ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے الل عرش پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عرش یہ اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق ہے اور اس کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یودبیر فرمایا کہ وہ سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے کائنات کے نظام کو کیسے چلانا ہے تدبیر اللہ کرتا ہے معامن شفیع إلّا مِن اذنی کوئی سفارش کرنے والا نہیں اس کی اجازت کے بغیر جب تک کوئی کسی کو جب تک وہ کسی کو سفارش کی اجازت نہ دے کوئی اس کے سامنے کسی کی سفارش نہیں کر سکتا ایت الکرسی میں ہم روزانہ پڑھتے ہیں نماز فرض کے بعد منزل کون ہے جو اللہ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے تو شفات کی تردید کی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا اور اس میں حقیقت میں مشرقوں کی بھی تردید ہے اور عیسائیوں کی بھی تردید ہے عیسائیوں کے مذہب کی ساری بنیاد عقیدہ شفاعت اور عقیدہ کفارہ پر ہے کفارے کا کیا مطلب وہ کہتے ہیں عیسائی کہ علیہ السلام کو ماننے والے جتنے دنیا میں آئیں گے اور جتنے گناہ کریں گے اللہ نے ان سب کے گناہوں کے بدلے میں اپنے بیٹے کو یعنی عیسی علیہ اسلام کو سولی پر چڑھا کر ان کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا یہ کفارے کا عقیدہ ہے اب کسی عیسائی کو کوئی سزا نہیں ملے گی اور عیسائی علیہ السلام شفاعت کریں گے ان کی شفاعت کو قبول کر لیا جائے گا اب اندازہ دیئے یہ جو کفارے کا عقیدہ ہے کتنا لایانی عقیدہ کہ گناہ کوئی اور کرے گا اور سزا کسی اور کو دی گئی عیسیٰ علیہ اسلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا ان کی امت کے گناہوں کے بدلے میں اور اب جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑے ظالم چور ڈاکو قاتل آئیں گے ان سب کو کو سزا نہیں ملے گی اس لیے کہ عیسا اس علیہ اسلام ان کے لیے کفارہ بن گئے تو یہ جو کفارے کا عقیدہ ہے اور یہ شفاعت کا عقیدہ ہے اس عقیدے کی اس کریمہ سے نفی ہوتی ہے یاد رکھیے شفاعت کے تو ہم بھی قائل ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کریں گے با حافظ اپنے خاندان کے دس افراد کے بارے میں شفاعت کر سکے گا بعض اللہ کے نیک بندوں کی سفارش کو قبول کیا جائے گا مگر یاد رکھیے یہ شفاعت اللہ کی طرف سے ایک اعزاز ہوگا ایسا نہیں کہ وہ اپنی شفاعت سے اللہ کو اپنی بات ماننے پر مجبور کر دیں اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا اللہ کسی کو بخشنا چاہیں گے لیکن اپنے کسی بندے کو عزت دینے کے لیے اس کی شفات کی اجازت دے دیں گے وہ شفاعت کرے گا اور پھر اس کی سفارش کو قبول کر کے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور یہ بھی حبی سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے بہت سے گناگار دوزخ میں جائیں گے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا لہذا کوئی اس گھمانڈ میں نہ رہے چونکہ میں نے کلمہ پڑھ لیا لہٰذا اب مجھے کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں قیامت کے دن تو حضور میری شفاعت کر دیں گے اللہ معاف فرمائے قیامت کا دن ہزار سال کا دن پچاس ہزار سال کا دن تو اگر چند دن بھی کوئی دوزخ میں رہ جائے تو کون ہے ماں کا لال جو دوزخ کے عذاب کو برداشت کر سکے تو فرمایا سفارش کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد ذالک اللہ رب یہ ہے اللہ تمہارا رب فا پس بس کسی کی عبادت کرو افلا تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو دو چیزیں ایک اللہ کا رب ہونا ایک اللہ کا معبود ہونا یہ دو چیزیں ایک اللہ کا خالق مالک رازق اور رب ہونا اور دوسرے اللہ کا الہ ہونا معبود ہونا مشرقین اللہ کو رب مانتے تھے اللہ کو مالک مانتے تھے خالق مانتے تھے رازق مانتے تھے اولاد دینے والا مانتے تھے لیکن صرف اسی کو معبود نہیں مانتے تھے اس کی عبادت میں دوسروں کو بھی شریف کرتے تھے اگرچہ وہ عبادت اس نیت سے کرتے تھے کہ ان کی عبادت سے ہم اللہ کے مقرب بن گئے اللہ کے محبوب بن جائیں لیکن بہرحال اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے تھے تو اللہ فرماتے ہیں جو تمہارا رب ہے وہی تمہارا معبود ہے جب پالنے والا وہ رزق دینے والا وہ اور پیدا کرنے والا وہ اور مالک وہ تو عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا یہ جائز نہیں فرمائزان اکم اللہ ربکم یہ اللہ ہے تمہارا رب فا بو اسی کی عبادت کرو افلا تجک کیا تم سمیتے نہیں ہو ہی مرجعکم اکم اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے کسی بت کی طرف نہیں کسی دیوی کی طرف نہیں کسی دیوتا کی طرف نہیں بلکہ اسی اللہ کے حضور لوٹ کر جانا ہے وعد اللہ حقا اللہ کا وعدہ سچا ہے پکا ہے انہو الخلق یعیدو اسی نے مخلوق کو پہلے پیدا کیا وہی اللہ مخلوق کو بعد میں پیدا کرے گا دوبارہ پیدا کرے گا بالکست تاکہ وہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک امال کیے انصاف کے ساتھ بدلہ دے کن کو ایمان والوں کو اور عمل سالے کرنے والوں کو یاد رکھیے مؤمنین کی جزا بدلہ دینا یہ مقصود بزات ہے لیکن کافروں کو بدلہ دینا یہ انسان کے مقاصد میں سے نہیں ہے کافروں کو سزا دینا یہ انسان کے مقاصد میں سے نہیں ہے بلکہ یہ عدل اور عقل کا تقاضا ہے کہ کافروں کو بھی جزا دی جائے یہ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے کیونکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بہت سے کافر ایسے ہیں کہ دنیا میں مزے کرتے رہتے ان کو کوئی سزا نہیں ملتی تو کیا اللہ پاک دنیا میں بھی ان کو سزا نہیں دیں گے اور آخرت میں بھی ان کو سزا نہیں دیں گے تو پھر تو کافر اور مومن برابر ہو گئے بلکہ مومن کی زندگی دنیا میں مشکلات میں گزری اور کافر کی ایش میں گزری اور آخرت میں بھی کافر کے لیے اگر ایش ہو جائے تو گویا کہ اللہ پاک نے عدل و انصاف نہیں کیا حالانکہ وہ تو عدل کرنے والا ہے تو اللہ کے عدل کا تقاضا ہے کافر کو سزا دینا وگرنا مقصود بذات وہ مومن کو جزا دینا ہے بلقست ب البین کفر الحم شرابن حمیم اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کو پینے کو کھولتا ہوا پانی ملے گا و عذاب علیم اور دردناک عذاب دما کا نو اس طرح سے کہ وہ کفر کرتے تھے بل قمر نورا وہی اللہ ہے جس نے سورج کو بنایا روشنی اور چاند کو بنایا نور سورج کو بنایا زیا اور چاند کو بنایا نور اردو کے اعتبار سے ضیا اور نور دونوں کا ایک ہی معنی ہے زیا کا معنی بھی روشنی اور نور کا معنی بھی روشنی لیکن عربی اعتبار سے ضیا اور نور میں کچھ فرق ہے زیا اس روشنی کو کہتے ہیں جس کی حیثیت مستقل ہو اور نور اس روشنی کو کہتے ہیں جو دوسری چیز سے حاصل کی جائے زیا وہ روشنی جو مستقل ہو اور نور وہ روشنی جو کسی دوسری چیز سے حاصل کی جائے اب اللہ نے سورج کے لیے ثابت کیا ضیا کو اور چاند کے لیے ثابت کیا نور کو اور میں بتا رہا ہوں کہ ضیا اس روشنی کو کہتے جس کی حیثیت مستقل اور نور اس روشنی کو کہتے جو دوسرے سے مستفاد ہو دوسرے سے مستعار ہو آج جدید سائنس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ چاند خود بے نور ہے اور اس کی روشنی سورج کے عکس سے حاصل ہوتی ہے خود چاند کے اندر کوئی نور اور روشنی نہیں ہے بلکہ اس کی روشنی سورج سے حاصل ہوتی ہے آج جدید سائنس اس بات کی تصدیق کر رہی ہے تو وہ بات جو اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے آج سے سوا چودہ سو سال پہلے نکلوائی آج سائنسدان اس بات کی تصدیق کرنے پر مجبور ہے فرمایا کہ وہی وہی اللہ ہے جس نے سورج کو ضیا بنایا اور چاند کو نور بنایا مقدر ہو منازلہ اور اس کی مختلف منزلیں متعین کر دیتا حساب تاکہ تم سالوں اور حساب کا عدد جان لو آپ جانتے ہیں دنیا میں بے شمار قومیں میں رہی جنہوں نے سورج کو خدا منایا بنایا اور جنہوں نے چاند کو خدا مانا اللہ بتا رہے ہیں وہ بیوقوف انسان چاند اور سورج کو میں نے تیرا معبود ہونے کے لیے نہیں بنایا بلکہ چاند اور سورج کو سورج کو تو میں نے تیری خدمت کے لئے پیدا کیا ہے یہ ایسی جیسی گڑی یہ گھڑی تو بکت بتانے کے لیے تو کتنا بڑا بیوقوف ہوگا کہ گھڑی تو بنائے گی خدمت کے لیے وقت بتانے کے لیے اور کوئی پاگل اسی گھڑی کو سیدا کرنا شروع کر دے تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو گھڑی ہے سورج اور چاند ایک کیلنڈر کا کام دیتے ہیں دنوں کا حساب مہینوں کا حساب سالوں کا حساب تم ان سے کر سکتے ہو یہ مخلوق ہیں اور تمہاری خدمت کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے تو تم کیسے بے عقل ہو انہی کو اپنا معبود بنا لیتے ہو ما خلق اللہ, اللہ, بالحق اللہ نے ان کو پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ حکمت کے ساتھ قومی یا علمون اللہ اپنی آتوں کو تفصیل سے بیان کرتا ہے ایسی قوم کے لیے جو کہ جانتے ہیں انار بے شکرات اور دن کے نے بدلنے میں مماخل اللہ اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا قومی ہیں ایسی قوم کے لیے جو تقوے والے ہیں آسمانوں زمین کو پیدا کرنے میں آسمانوں زمین کے اندر جو کچھ چیزیں ہیں ان کو پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے نے بدلنے میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں کبھی رات لمبی ہوتی ہے وہ کون ہے کبھی رات کے ٹکڑے کو کاٹ کر دن کے ساتھ ملا دیتا ہے اور کبھی دن کے کچھ ٹکڑے کو کاٹ کر رات میں ملا دیتا ہیں وہ کون ہے جو دنیا کے ایک حصے میں مغرب کا اندھیرا رات کا اندھیرا چھپا دیتا ہے اور مسلط کر دیتا ہے اور دوسری جگہ دن کا سورجلو کر دیتے ہے وہ کون ہے تو اللہ فرماتے اس میں میری قدرت کی نشانی ہے لیکن کس قوم کے لیے جو قوم اللہ سے ڈرنے والی ہے جو تقوی اختیار کرنے والی ہے ان اللہ کا بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ورزو بالحیات الدنیا اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے مطمئنوا بها اور اسی پر مطمئن ہو گئے والذین هم ان آیاتنا غافلون اور وہ جو ہماری ایتوں سے غافل ہیں اولaikum مآواہم النار یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے بما کانوا یکسبون ان کی کرتوتوں کی وجہ سے چار خرابیاں اور کمزوریاں اللہ نے بیان کی ہیں کافروں کی پہلی پہلی کمزوری پہلی برائی پہلی خرابی یہ کہ فرمایا کہ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ان کے دل میں یہ خیال ہی نہیں ہے یہ گمان ہی نہیں ہے کہ ہمیں کبھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے نمبر دو وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے نمبر تین دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے نمبر چار اور وہ ہماری ایتوں سے غافل ہیں یہ چار کافروں کی بنیادی کمزوریاں اور خرابیاں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں کہ دنیا کی زندگی پر مطمئن ہے اسی پر خوش ہیں آخرت کو بھول چکے یاد رکھیے میرے بھائیوں میری بہنوں چند بنیادی باتیں یاد رکھیں دنیا اور آخرت کے حوالے سے کہ جیسے یہ دنیا حقیقت ہے یہ دنیا ایک حقیقت ہے اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہم اس دنیا میں زندہ رہ رہے ہیں سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے روزانہ غروب ہوتا ہے یہ زمین پر ہم بیٹھے ہیں آسمان ہمارے اوپر ایک نیلی چھت کی صورت میں ہے سمندر ہیں دریا ہیں ندی نالے ہیں ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں شادی کرتے ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں زندہ ہوتے ہیں مرتے ہیں یہ دنیا ایک حقیقت ہے جیسے یہ دنیا ایک حقیقت ہے اس سے کہیں زیادہ یقینی حقیقت وہ آخرت ہے دنیا ایک حقیقت ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن اس سے کہیں بڑی حقیقت وہ آخرت ہے دنیا میں جو چیزیں ہیں جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ دنیا کی چیزوں کا مشاہدہ نہیں کر سکتا دنیا میں رہتے ہوئے جو بچہ ماں کے پیٹ میں آ چکا وہ دنیا کی نیم تو اور دنیا کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا حالانکہ وہ دنیا میں آ چکا ہے شکمے مادر میں آ چکا جب تک کہ وہ اس دنیا میں نہیں آئے گا اس دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے گا اور اس دنیا کی نیمتوں کو نہیں دیکھ سکے گا اسی طریقے سے انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے نہ آخرت کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہے اور نہ آخرت کی نیمتوں کو دیکھ سکتا ہے اور تیسری چیز یہ یاد رکھیں کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے دنیا بھی فانی اور دنیا کی ہر چیز فانی یہاں کی زندگی بھی فانی یہاں کی جوانی بھی فانی یہاں کی نیمتیں بھی فانی اور یہ خود دنیا بھی فانی لیکن آخرت کی ہر چیز وہ دائمی ہے آخرت بھی دائمی اور اس کی نیمتیں بھی دائمی تو دنیا کی عارضی اور فانی یہ آخرت کی دائمی اور حقیقی نیمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی لیکن چونکہ انسان دنیا میں رہتے ہیں ہر وقت اس کے سامنے دنیا دنیا کو دیکھتا ہے اس لیے بسا اوقات وہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اور آخرت کا یقین پوری طرح اس کو نہیں آتا دنیا کے نفے اور نقصان کا تو اس کو یقین ہے دنیا کی زندگی کا اس کو یقین ہے لیکن بسا اوقات آخرت کا یقین اس کو نہیں آتا اس لیے کہ آخرت غیب ہے اور دنیا اس کے مشاہدے میں ہے اس کے سامنے اللہ پاک نے کرام علی مسلام کو بھیجا جنہوں نے بار بار انسان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ بہت تھوڑا ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جہاں کی نیمتوں کا کوئی کنارہ نہیں اور جہاں کی نیمتوں کے لیے کوئی زوال نہیں جناکہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ پاک نے آپ کی زبان سے کہلوایا اُل متا الدنیا قلیل ان کو بتا دیجیے دنیا کا سامان اور دنیا کے وسائل دنیا کے اسباب اور دنیا کی نعمتیں یہ بہت کم ہیں اور کبھی کہلوایا آپ بتا دیئے مبل حیات الدنیا اللہ متا الغرور دنیا کی جو زندگی ہے یہ تو ایک دھوکہ ہے اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے ہر مومن کے دل کی یہ آواز ہونی چاہیے لا عیشا اللہ عیش کہ اصل عیش تو آخرت کی عیش ہے اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے دنیا کی نیم کو کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے کوئی دریا میں اپنی انگلی ڈبو کر نکال لے فرمایا کے دریا میں جو کسی نے انگلی کو ڈبویا تو اس کی انگلی کے ساتھ پانی کے کتنے کترے لگ جائیں گے جتنے کترے جتنا پانی جتنی تری اس کی انگلی کے ساتھ لگی ہے فرمایا کے دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں کتنی بھی نہیں ہے جتنے کہ اس پانی کی حیثیت دریا کے مقابلے میں ہے تو دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں ہے مگر میں نے عرض کیا کہ چونکہ دنیا انسان کے سامنے ہے دنیا کو برت رہا ہے دنیا نقد ہے دنیا کا مشاہدہ کر رہا ہے اور آخرت غیب ہے آخرت ادار ہے آخرت پردوں میں ہے اس لیے اس کو دنیا کا تو یقین آتا ہے لیکن آخرت کا یقین نہیں آتا اور اللہ نے انبیاء کو اسی لیے بھیجا تاکہ انسان کے دل میں آخرت کا یقین بٹھایا جائے غیب کا یقین بٹھایا جائے یہ صرف زندگی یہ نہیں ہے جو تمہیں آنکھوں سے نظر آتی ہے اور جس کو کانوں سے تم سنتے ہو اور زبان سے جس کو چکتے ہو اور ہاتھوں سے جس کو پکڑتے ہو زندگی صرف یہ نہیں ہے زندگی تو اس سے کہیں بڑی ہے جو کہ موت کے بعد اس کا آغاز ہوگا تو فرمایا انائے بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے اور وہ لوگ جو ہماری ایتوں سے غافل ہیں الار یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دو زخ ہے دما کانو یکسی بون ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے اور ان کے مقابلے میں ایمان والے فرمایا کہ برما کے انگلدین بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں جن نے نیک امال کیے یہ رب بھی اللہ ان کے ایمان کی برکت سے انہیں منزل تک پہنچا دے گا جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک آواز کیے اللہ ان کے ایمان کی برکت سے انہیں ان کی منزل تک پہنچا دے گا منزل کون سی ہے جنت اور جنت میں پہنچنے کی پہنچانے والی چیز کون سی ہے ایمان اصل چیز بنیادی چیز بنیادی شخص وہ ہے ایمان جو انسان کی رہنمائی کرے گی جنت کی طرف چنانچہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے جب انسان قبر سے نکلے گا تو ایمان کا نور اس کی رہنمائی کرے گا جنت تک اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یومات یس آور مشرا کم اليوم جس دن تم دیکھو گے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو ان کا نور ان کے آگے آگے جا رہا ہوگا اپنے ایمان کے نور کی برکت سے وہ جنت کی طرف جائیں گے تو بنیادی چیز ہے ایمان اس میں شک نہیں کہ امال سالحہ بھی امال صالحہ بھی ضروری ہیں لیکن جب تک ایمان نہ ہو تو اعمال صالحہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے بنیادی چیز ایمان ہے تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک اعمال کیے ان کا رب ان کے ایمان کی برکت سے انہیں منزل تک پہنچا دے گا کوئی شخص محض اپنے اعمال صالحہ کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ پاک کا فضل و کرم نہ ہو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہی بات ارشاد فرمائی تو کسی صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا آپ بھی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے تو فرمایا کہ ہاں میں بھی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ کا فضل نہ ہو میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا مگر اللہ کا فضل کس کے شامل حال ہوگا صاحب ایمان کے جس کے دل میں ایمان ہوگا اللہ پاک اس پر فضل فرمائیں گے اور اسے جنت تک پہنچا دیں گے تجریم تفتیم الانہار فی جنات النعیم ان کے نیچے نہرے جاری ہوں گی ایش اور مسرت کے باغوں میں دا اباہم سبحان کلّا جنت میں ان کا قول کیا ہوگا وہ کہیں گے سبحان کلّا سبحان اللہ سبحان اللہ جنت میں یہ کہیں گے سبحان کلّلا ہما جنت میں بھی ذکر کریں گے لیکن جنت میں ذکر یہ تکلف کے طور پر نہیں ہوگا مکلف ہونے کے اعتبار سے نہیں ہوگا بلکہ جنت میں ذکر یہ شعار کے طور پر ہوگا عادت کے طور پر ہوگا ظاہر کہ انسان عبادت کا مکلف دنیا میں ہے آخرت میں عبادت کا مکلف نہیں ہے تو آخرت میں جو اللہ کا ذکر کرے گا تو وہ شعار کے طور پر عادت کے طور پر کہ دنیا میں اس کی عادت تھی سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کہنے کی تو آخرت میں بھی اس کی زبان پر یہی مبارک کلمات ہوں گے سبحان اللہ الحمد اللہ اکبر وگرنہ آخرت میں انسان عبادت کا مکلف نہیں ہے آخرت میں نماز نہیں آخرت میں روزہ نہیں آخرت میں حج نہیں آخرت میں زکوٰۃ نہیں فرائض نہیں حلال حرام نہیں یہ دنیا کے معاملات ہیں لیکن جس کی دنیا میں ذکر کی عادت ہوگی تو اللہ پاک اس کی اس عادت کو آخرت میں بھی باقی رکھیں گے فرمایا کہ ان کا قول جنت میں کیا ہوگا سبحان کل بتہ تم سلام اور آپس میں ملاقات کے وقت وہ کیا کہیں گے سلام سلام ہر جانب سے سلام کی آواز آئے گی جنتی آپس میں ملیں گے ایک دوسرے کو تو بھی کہیں گے سلام اللہ نے سورہ واقعہ میں بیان فرمایا لاسم ان لگمن ملا تاسیمن الا کیلن سلامن سلام جنت میں کوئی بہودہ بات نہیں سنیں گے کوئی گناہ کی بات نہیں سنیں گے بلکہ جنت میں کیا سنیں گے سلام سلام ہر طرف سلام کی آوازیں آپس میں جنتی ملیں گے تو کہیں گے سلام اور فرشتے ملیں گے ان کو تو وہ بھی کہیں گے سلام ارے تم پر سلام ہو ہوزنت سلامکم تم فی ہا وہ بھی سلام کہیں گے اور جب اللہ کا سامنا ہوگا تو اللہ بھی فرمائے گے جنت والوں کو سلام تم پر میری طرف سے بھی سلام ہو تو آپس میں بھی سلام فرشتوں کی طرف سے بھی سلام اور اللہ کی طرف سے بھی سلام اور دنیا میں بھی ایمان والے ایک دوسرے مل سے ملتے ہیں تو دنیا میں بھی ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں اور سلام ہی کہنا چاہیے السلام علیکم اس سے بہتر دنیا میں کسی قوم کے پاس ملاقات کے وقت کہنے کے لیے الفاظ نہیں ہے یہ سب سے بہترین الفاظ ہیں سب سے بہترین دعا ہے السلام علیکم تم پر سلام ہو یہ دعا ہے دعا جو ایک مومن دوسرے مومن کو دیتا ہے اور یاد رکھیے کہ یہ سب سے بہترین دعا ہے سب سے بہترین دعا اس لیے کہ اسلام کا مانا کیا ہے السلام کا معنی کیا اللہ تمہاری حفاظت فرمائے تمہارے لیے اللہ سلامتی مقدر فرمائے اللہ تمہیں سلامتی عطا فرمائے اب سلامتی کس چیز سے اب اس کو جتنا آپ پھیلا سکتے ہیں پھیلا لیں کفر سے سلامتی گناہ سے سلامتی چور ڈاکو سے سلامتی حاصل سے دشمن سے سلامتی شیطان سے سلامتی ایکسیڈنٹ سے سلامتی جتنی سلامتی کو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں ساری سلامتی اس میں آ اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے اللہ سے جو کچھ مانگتا ہے ان میں سے سب سے بہترین چیز آقیت ہے جو کچھ اللہ سے مانگتا ہے ان میں سب سے بہترین چیز مانگنے کی وہ آفیت اور سلامتی ہے کہ اللہ سے مانگے آفیت مانگے سلامتی مانگے حفاظت مانگے اللہ میری حفاظت فرمانا تو یہ بہترین دعا ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیتا ہے تو ہر مسلمان کو ملاقات کے وقت السلام علیکم کہنا چاہیے گھر میں داخل ہوں تو بھی السلام علیکم کہنا چاہیے صحابہ کرام آپس میں اتنا زیادہ سلام کرتے تھے کہ اگر سلام کرنے کے بعد ایک دیوار کی اوٹ میں چلا جاتا اور پھر آمنا سامنا ہو جاتا تو پھر کہتے السلام علیکم تو اس میں اکتاتے نہیں تھے کہ میں بار بار کیوں کہ سلام اور ہر کسی کو سلام کہنا چاہیے ہاں اس کے ساتھ ہماری جان پہچان ہو یا کہ نہ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ جان پہچان والے کو تو سلام کریں گے لیکن دوسرے کو سلام نہیں کریں گے تو ہر کوئی اسلام کہے ایک دوسرے کو اور پھر السلام علیکم یہ ایک تعارف بھی ہے میں بھی مسلمان ہوں تم بھی مسلمان ہم دونوں ایک دوسرے کے بھائی تو سلام ایک تعارف بھی ہے ایک دعا بھی ہے دا ابا ہوں فیح جنت میں ان کا قول ہوگا سبحان کلّما و تحیت ہوں سلام اور آپس میں ملاقات کے وقت وہ جنت میں کہیں گے سلام و آخر دا الحمد للہ رب العالمین اور ان کی آخری بات کیا ہوگی الحمد للہ رب العالمی یہی الحمد للہ رب العالمی اور آخری بات بھی یہی الحمد للہ ربی العالمین ہمارے کام کی ارتدا بھی الحمد للہ سے اور کام کی انتہا بھی الحمد للہ سے سنا جو وائز جو مقرر جو خطیب بیان کرتے ہیں وہ بیان کی ابتدا کرتے ہیں الحمد سے اور بیان کا اختتام کرتے ہیں الحمد للہ پر وآخر دعوانا الحمد الحمدللہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین اب المرسلیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم اننا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما من منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم یار ہمر راہمین رحم, رحم فرما یا کریم کرم فرما یا, یا غفار معاف فرما یا طبا محض اپنے فضل و کرم سے ہماری توبہ قبول فرما اے ایمان پر استقامت نصیب فرما اے ای اللہ اے سنت پر استقامت نصیب فرما دین پر استقامت نصیب فرما اپنے پیارے حبیب کی غلامی پر ہمیں استقامت نصیب فرما اے اللہ استقامت عطا فرما یا اللہ جب تک زندہ رہے ایمان پر زندہ ہوں اور اے اللہ جب مرے تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو یا رب خاتمہ بالایمان ایمان نصیب فرمانا ہمیں نصیب فرمانا ہماری نسلوں کو ہمارے متعلقین کو نصیب فرمانا اے اللہ خاتمہ بالایمان ایمان نصیب فرمانا خاتمہ بال نصیب فرمانا یا رب ہمارے سارے جائز مسائل کو اپنے فضل و کرم سے حل فرما دے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما اے اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرما آخرت میں بھی عزت عطا فرمانا اے اللہ دنیا کی رسوائی سے بھی حفاظت فرما اور آخرت میں بھی رسوائی سے بچا لینا محض اپنے صدر و کرم سے بچا لینا یا اللہ ہماری زبانیں ہمارے قلم ہمارے مال ہماری صلاحیتیں ہماری جوانیاں ہماری زندگیاں ہماری اولادیں اے اللہ قرآن کی خدمت کے لیے دین کی خدمت اور دعوت کے لیے قبول فرما اللہ قبول فرما میرے رب قبول فرما یا رب مغربی دشمن یہودی عیسائی یا اللہ ہمیں جتنا حضور سے دور کرنا چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں اتنے ہی زیادہ حضور کا قرب عطا فرما حضور کی غلامی نصیب فرما یا رب ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما یا اللہ ہمیں اچھی قیادت نصیب فرما میرے رب کرم فرما رحم فرما معاف فرما اپنے اس گھر کو اور ساری مساجد کو اے اللہ آباد فرما ذکر کرنے والوں سے توبہ کرنے والوں سے تلاوت کرنے والوں سے دعا کرنے والوں سے آباد فرما ہمیں ہدایت دے اس محلے والوں کو ہدایت دے اس ملک والوں کو ہدایت دے سارے عالمی اسلام کو سارے عالمی انسانی کو ہدایت عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرة حسنتا وقناداب النار ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وطبع علینا انکا انت الطباب الرحیم صلی الله تعالی علی رسولہ و خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین آمین برحمت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 تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ان شو نات بچوں کے لیے اسلامی کہانیاں اور بہت کچھ محمد, محمد کروز ہے نصیب رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ کران ڈاٹ کام